بسم الله الرحمن الرحيم وز قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجلب لي ان نعبد الاصنام ربنا ان اصلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيت ربنا ليعيم الصلاه فجعل الافئده من الناس تحوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نول وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واصحاب ان ربي لا سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنخ صدق اللّہ علیہ وسلم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا رب ان نہ ہُن نہ اضدل اے میرے رب بلا شبہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے جس نے میری پیروی کی وہ تو میرے خاندان میں سے ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی تو بلا شبہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں اے ہمارے رب میں نے اپنی اہل ویال کو ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑا ہے جو غیر عزیزر کھیتی یعنی باڑی والی نہیں ہے آپ کے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہے اے ہمارے رب یہ میری اہل ویال نماز کی پابند ہو جائے اور لوگوں کے دلوں کو آپ میل کر دیں کہ اس علاقے کی طرف وہ آئیں ورژن ثمرات اور ان لوگوں کو پھلوں کا رزق دیں تاکہ یہ شکر گزار بنے اے ہمارے رب بے شک آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں یا جو ہم ملانیہ کرتے ہیں اور کوئی چیز بھی اللہ کے لیے تو زمین و آسمان میں چھپی ہوئی نہیں ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل دیا اور اسحاق دیا بیٹے کی صورت نے بلا شبہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی بنا اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول و منظور فرما اے ہمارے رب میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور یوم یقوم الحساب اور تمام مومنین کی مغفرت فرما حساب والدین بات گزشتہ سبق میں یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر کے مشرقین مکہ نے ناشکری کی اور اس سے بڑی نعمت مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے ان کو نبی عطا کیا اور انہوں نے اس کی ناقدری کی یعنی اسے نہیں مانا اور اس پر امام نہیں لائے آخر سبق میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کی بہت نعمتیں ہیں جن میں سے پیغمبر کا مبوس ہونا نعمت ہے بڑی بہت نعمتیں انسان کے وجود کاروبار نظام سے متعلق بہت ساری نعمتیں ہیں تم شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے ہو انسان کی فطرت میں ناشکری ہے اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قرآن مجید نے جہاں ذکر کیا ہے اللہ نے ان کو آزمایا بھی بہت ہے اور ان پر نعمتیں بھی بہت کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل عراق کے علاقے کے ہیں نمرود کی حکومت تھی مناظر بھی ہوئے آگ میں بھی ڈالا گیا وہاں سے پھر ہجرت کا حکم ہوا شام چلے گئے ایک شادی پہلے اپنے علاقے سے کی ہوئی تھی جس کا نام سارہ ہے رضی اللہ عنہ دوسری شادی پھر شام سے کی تھی جس کا نام حاجرہ ہے جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو حجاز مقدس میں آپ چھوڑ کے آ جائیں جس کا ذکر ان عیات کے اندر ہے عورت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد بڑھاپے میں چوراسی سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا اسماعیل پھر 85 سال کی عمر میں اسحاق بیٹا عطا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں تو قرآن مجید نے ساتویں پارے میں ذکر کیا ہے اور جس کا ذکر تبلیغ کے سلسلے میں سولہ پارے میں بھی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بہت سمجھایا لیکن وہ شرک سے باعث نہیں آئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر نہیں ہے کہ کیا وہ مطلب نیک تھی بت پرست تھی یا کیا کہتے ہیں ان کے مزاج مسلک پر تھی اس کا ذکر نہیں ہوا اور نہ ان کی وفات کا ذکر یا اس ترتیب پر کوئی ذکر نہیں ہوا واللہ اللہ عالم بصواف بعض رات نے لکھا ہے کہ ان کی گھر والی بھی نیک تھی یعنی اہلیہ مسلمان تھی ان کی امی بھی مسلمان تھی اور ان کی خالہ ذات بہن ہے جو ان کی اہلیہ ہیں حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ٹھیک تھی کوئی چار پانچ بندے ٹھیک تھے جن میں حضرت نوط علیہ السلام وہ بھی ان کے خالہ زاد بھائی ہیں وہ بھی ٹھیک تھے یعنی توحید پہ تھے ان کو اللہ نے پیغمبر بنایا اصلاً عراقی بہرحال انہوں نے اپنے گھر والوں کو اللہ کے حکم سے حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی حجاز میں چھوڑا ہے جو ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر یہی وہ وادی ہے جس میں اللہ کا گھر تھا جو مرور دور کی وجہ سے اس کی عمارت منہدم ہو گئی اور اس کی بنیادیں گویا کے چھپ چکی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا اور اس صحیح جہاں جبرائیل نے نشاندہی کی تھی اسی صحیح جگہ میں اسی وادی میں آ کے اپنے اہلیہ اور اپنے گویا کے بیٹے کو چھوڑا تھا اور پھر چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی بس ایک جگہ میں چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام تو واپس شام چلے گئی نہیں مخصوص جگہ جس میں جبراہیم نے نشاندہی کی تھی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے اور آپ کو اس خاندان کو یعنی آپ کی اس بیوی کو حکم ہے کہ وہ یہاں بسیرا بس کرے جس کا یہاں ذکر ہوا ابراہیم اور ابھی بلد تو ہے ہی نہیں ابھی تو اس وادی کے اندر اپنی ایک اہلیہ اور ایک بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ شہر کب بنے گا شہر تو مستقبل کی بات ہو رہی ہے ہاں کہ یہ اس میں اشارہ مشاروں نے لے یہ معرف ہوتا ہے یعنی مخصوص شہر مکہ مکرمہ کو آپ امن والا بنا دیں کہ اس جگہ میں شہر آباد ہونا ہے اور اس شہر کا آباد ہونا یقینی ہے ابھی شہر تو ہے نہیں جب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے جو آپ نے مدینہ کی فضیلت کے بارے میں کی تھی کہ اللہ پاک میرے دادا ابراہیم نے مکہ کو امن والا حرم بنایا تھا میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اس شہر مدینہ کو آپ حرم والا بنا محترم بنا دیں حرم بنا دیں چنانچہ مدینہ منورہ میں بھی طریقے سے نشان لگے ہوئے ہیں حدود حرم بس صرف کچھ مسائل کے لحاظ سے مکہ کے حدود حرم اور مدینہ کے حدود حرم میں مسائل کے لحاظ سے فرق ہے لیکن آپ کی یہ دعا ہے کہ اللہ میرے دادے ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا تو آپ میری دعا کو قبول فرما اور میرے شہر مدینہ کو حرم بنا دے چنانچہ بازہ کے نزدیک تو اسی طریقے سے حرم بارہ بحث کال ابراہیم رب الحاظ البردان <عَمَا> ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے چنانچہ شہر امن والا مثال ہے دوسروں کے مقابلے میں وہ جنوب وہ بنی یا بعض بادشاہوں نے بیدبی کی اس شہر کی جس میں اجاد بن یوسف بھی داخل ہے دوسرے عبد الملک بن مروان بھی داخل ہے وغیرہ اور وہ تعویلیں کرتے تھے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے لیکن گناہ ہے اس جگہ میں عدیث صاف ہے کہ قاتل بھی اگر حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے حدود حرم سے اس کو باہر لائے جائے گا پھر اس پر سزا ہوگی یعنی جس پر جس کا کون مباہ ہے جس کا کون جائز ہے بہانہ اس شخص کو بھی حدود حرم میں قتل کرنا جائز نہیں ہے وہ باہر آئے حدود حرم سے تب بات اس طریقے سے اور بہت سارے مسائل ہیں ایک ہے نا حاجی احرام باندھتا ہے حج کا تو وہ یہاں سے اگر اس نے احرام باندھا ہے نا حج کا تو حج کی نیت کر لی ہے عمرے کی نیت کر لی ہے تو یہیں پر بھی وہ شکار نہیں کر سکتا جب احرام باندھ لیا ہے تو بہت ساری پابندیاں اس کے ذمہ لازم ہیں ایسی یہ پابندی بھی اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے شہر پاکستان میں بھی شکار نہیں کر سکتا لیکن حدود حرم میں خا احرام باندھا ہوا ہو یا احرام باندھا ہوا نہ ہو حدود حرم میں کوئی شخص بھی شکار نہیں کر سکتا اگر احرام والا شکار کرے گا تو اس کے اوپر ڈبل جرمانہ ہے اور غیر احرام والا شکار کرے گا اس کے اوپر بھی جرمانہ ہے یعنی حدود حرم کا اتنا تقدس ہے اور اتنا ادب و احترام ہے تو قاتل بھی کوئی وہاں چلا جائے تو اس کے اوپر بھی سزا نافذ نہیں ہوتی دوسری دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے و بنی کہ اللہ مجھے بھی اور میرے آلو تمام کو بت پرستی سے بچانا توحید کے اوپر قائم رکھنا پیغمبر کے بارے میں تو بت پرستی کا تصور نہیں ہو سکتا یہ دعا کیا یہ ایک دعا ہے گویا کہ انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے آج سمجھ رہا ہے اصل دعا تو مانگنی ہے اولاد کے بارے میں کہ اولاد کو بت پرستی سے بچانا تو ساتھ اپنا ذکر ہو گیا اس کیونکہ پورا خاندان پرست ہے ہے اور والد گر ہے تو ساری طرف ماحول ہی بت پرستی کا ہے تو اس لیے ساتھ دعا یہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک بندہ ہے بڑا نیک ہے کبھی اس نے نسوار تک نہیں استعمال کیا ہے جو مکرو ہے یا سگریٹ تک نہیں پیا چھ جائے کہ وہ بہت بڑی گندی چیز گویا کہ استعمال کر لے گا اس نے تو مکرو چیز بھی استعمال نہیں کی تو ساتھ دعا کر رہا ہے کہ اللہ پاک مجھے چوری سے بچانا بد نظری سے بچانا ساتھ برے کاموں سے بچانا شراب سے بچانا تو اتنا بڑا نیک آدمی ہے اور یہ دعا کر رہا ہے ساتھ کہ مجھے شراب سے بچانا یا چوری سے بچانا تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انسان کمزور ہے آجز ہے اور ہر چیز, है چیز है کے لحاظ سے انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے کہیں ایسا نہ ہو میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں تو سارے گناہوں کی برات اور پناہ اللہ کی مانگنی چاہیے <تصفح> کوئی حرج نہیں دوسری بات یہ کہ ان بتوں نے بہت سارے طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا. بت تو خود گمراہ نہیں کرتے ہیں لیکن ایک سبب مسبب کا استعمال کے سبب بول کر مسبب استعمال ہو گیا کہ لوگوں نے تو خود بت پرستی کی بت بنائے پھر ان کی سابداری شروع کر دی تو بظاہر بات یہ نظر میں بد پرستی ہو رہی ہے تو گوئے بتوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے بت تو خود گمراہ نہیں کرتے یہ سبب بول کر مسبب مراد ہے اے اللہ جس نے میری پیروی کی ہے ملت ابراہیمی کے اوپر وہ رہا ہے وہ تو کامیاب ہے اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی میری پیروی نہیں کی ملت ابراہیمی کے اوپر وہ نہیں ہے بد پرستی وغیرہ اس طرف چل گیا ہے تو فن کا غفور الرحیم بلا شبہ آپ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خلیل کا لقب عطا کیا ہے گزشتہ بار پارے میں بات گزر چکی ہے کہ جب وہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے لیے اور ساتھ یہ خوشخبری دینی تھی کہ آپ کو اللہ بیٹا دے گا اور ساتھ یہ بتایا کہ ہم قوم لوت کے اوپر عذاب بن کے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا نہیں nah, نہیں nah, nah, قوم لود ٹھیک ہو جائے گی <coughs> ان کو میں بھی سمجھاؤں گا ان کو توبہ کی اور مولت دیتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ عذاب نہ دیں باعث مباحثہ شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ہمارے ساتھ قوم لود کے بارے میں باسمباسا نہ کرو آگے قرآن نے خود کہا ابراہیم علیہ ابراہیم میں بردباری اور علم اور برداشت بہت زیادہ ہے یہ بدعا نہیں کرتے ہیں لوگوں نے آگ میں ڈال دیا آگ میں جانا برداشت کر دیا پیغمبر نے وہ بادشاہ نے مناظرہ کیا اس میں مناظرہ کرتے رہے لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کی ہے آگ میں جنہوں نے ڈالا ان کے لیے بد دعا نہیں کی تو یہ خلیل ہے ان کے لقب یہ ہے اللہ کے دوست ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کی کہ فرشتوں نے عذاب کی خبر سنائی, سنائی انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کو ہم بھی سمجھائیں گے ان کو الرحۃ علیہ السلام دوبارہ سمجھائیں گے عذاب نہ دو یہ ان کی خوبی تھی کہ ان میں بردباری ہے حلم ہے برداشت ہے اس لحاظ سے اس جگہ پہ بھی یہی ہوا کہ جس نے میری پیروی کی وہ تو ملت ابراہیمی والا ہے کامیاب ہو گیا لیکن جس نے میری نافرمانی فرمانی کی تو کہنا تو یہ چاہیے نا کہ پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے جس نے میری نافرمانی کی تو اس کا کہا کہ کا غفور وکیم اللہ پاک جس نے میری نافرمانی کی عام مغفرت کرنے والے بادشاہ ہیں یعنی یہاں پر بھی ان کی صفت حلم کار فرما ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں مانگا پھر بھی ان کے لیے مغفرت کا راستہ چھوڑا ہے آگے ربنا انی اسکن تو من بوادن غیر محرم یہ جب بچوں کو وہاں چھوڑ دیا بیوی کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر مراد حجاز ہے بیت اللہ شریف یہ بیت اللہ شریف پورے مکہ میں نشیب کے اندر ہے جب بھی بارش آتی تھی زیادہ طوفانی بارشیں اور سیلاب آتا تھا تو ہمیشہ بیت اللہ شریف ہی متاثر ہوتا تھا یہ اتنا, اتنا نیچے اتنا ہے بیت اللہ شریف پورے مکہ مکرمہ کا پانی, پانی سارا کدئی سا سا سے لے کر دور, دی دور دی تک وہ سارا پانی, پانی مینا میں جو بارش ہوتی ہے آپ جہاں حاجی جانتے ہیں کئی دفعہ مینا میں بہت تیز بارش ہو گئی وہ سارا مینا کا پانی وہ اس غار سے جہاں سے حاجی چلتے ہیں وہ سارا اسی طرف آتا ہے تو کئی دفعہ بیت اللہ شریف منہدم ہوا مختلف اس کی تعمیریں ہوتی رہیں اس کی مرمت بھی ہوتی رہتی ہے وغیرہ لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے شاہ فہد مرحوم کی کہ اس حکمران نے اس جو سعودی حکمران ابھی فوت ہوا ہے اس نے ایسا نظام بنایا ہے بیت اللہ شریف کے جتنا پانی بھی آ جائے وہ سارا نیچے ایک بہت بڑا دریا بنایا ہے جو جا کے کدئی کے اندر جا کے وہ نکلتا ہے کہ بارش کا پانی حاجیوں کو وغیرہ عارضی طور پر وہ دو دو انچ چار چار انچ ایک ایک فٹ بعض دفعہ وہ پانی جمع ہو جاتا ہے لیکن چند منٹوں کے اندر ہی وہ پانی سارا ختم ہو جاتا ہے اور بیت اللہ شریف کی عمارت کو نیچے تک بنیادوں کو لے کے گئے ہیں ان خاص پتھروں تک جو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ کھدائی ہوتی رہے بنیادیں کھوتے رہو بنیادیں کھودتے رہو بیت اللہ شریف کی جو اصل بنیاد میں یاقوت لگایا گیا ہے پتھر یہ فرشتے لے کے آئے تھے جنت سے اللہ پاک پتھروں کو بھیجا تھا بیت اللہ کی بنیادوں میں کا پتھر لگا ہوا ہے جو جنتی پتھر ہے جس پتھر کو ڈھونڈنے کے لیے جبرائیل نے بتایا اور ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کی کھدائی کرتے رہے یہ بہت گہرائی تک ہے یہ اس گہرائی تک گئے ہیں یہ آل سعود اور اس کو وہاں سے ایک خاص قسم کا کوئی کیمیکل ہے جس کے ذریعے سے بیت اللہ شریف کی عمارت کو اٹھایا گیا ہے ورنہ جو حاجیوں کا رش ہوتا ہے طواف کرنے والوں کا بے شک وہ سریا ہوتا کچھ ہوتا یا سیمٹ ہوتا کہ اتنے زور پڑتا ہے بط اللہ کی عمارت اور دیوار کے اوپر کہ وہ ہر روز ہی منہدم ہوتی وہ نیچے سے ہی بہت اعلیٰ قسم کی وہ کوئی سیمٹ نما چیز نہیں ہے کوئی اور چیز ہے اور پھر ساتھ ہی اس کے وہ سارا بڑا نالا جو بارشی پانی سارا لیتا ہے وہ لے کر جا رہا ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے خاندان کو آپ یہاں چھوڑ کر آپ چلے جائے وہ جب چھوڑ کر چلے جائے تو دعا کی ربنا ان بی اسکلتو من ذریتی بی وادن غیر زی زرین اند بیت کل محرل. کہ اللہ پاک میں آل خانہ کو ایک وادی غیر زر کوئی پانی کھیتی باڑی نہیں ہے آپ کے نام پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو آپ کے محترم گھر کے پاس ہے واللہ و مفسرین لگتے ہیں جب یوں چھوڑا اور جیسے کوئی جان پہچانی پ ابراہیم علیہ السلام چل پڑے یہ جو باب الفہد سے ہی راستہ نکلتا ہے آگے وہ دار ال توحید ہے جو بڑی دا سی عمارت دار ال توحید داود بن داود داؤودی جو اس کو اس کے در ساتھ, کے ساتھ ہی بنا بنا پھر شار ابراہیم خلیل ہے یہ شارع ابراہیم خلیل علیہ السلاۃ وسلام یہ اسی روڈ کا نام ہے کہ جب انہوں نے اس وادی غیر عزیزر میں اپنے بچوں کو چھوڑا تو اس راستے سے یہ عراق کی طرف یعنی شام کی طرف چلے ہیں اور اتفاق ایسا کہ اس راستے میں کوئی پہاڑ بھی نہیں جدہ کے راستے تک وہاں پر وہ سیدھا شار ابراہیم خلیل ہے اسی نسبت سے اس روڈ کا نام بھی شار ابراہیم خلیل ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہاں اس وادی میں چھوڑا اور اس راستے سے چل پڑے شام کی طرف اور ایسے چلے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بویا جانتے ہی نہیں تھے کیوں اللہ کا حکم ایسے تھا پیچھے بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگائی کہ کیا ہمیں اللہ کے حکم سے اے اللہ کے کلیم کیا اے ہمیں آپ اللہ, اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تو گفتگو کی اجازت برد نہیں برد تھی مفسرین لکھتے برد ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اونچی کی کہ جو پیچھے میری طرف دیکھ رہی ہے وہ سمجھ جائے گی کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے انہوں نے انگلی اوپر کی تو پھر اہلیہ نے ایک جملہ کہا جو مفسرین کی تفسیروں کی وہ زینت بنا اگر آپ اے خلیب اللہ کے حکم سے ہمیں وادی غیر سر میں چھوڑ کر جا رہے ہو تو یقینی بات ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا باقی بات انشاءاللہ کل کر